لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَىٰ سَبِيلِ الْعَدَاءِ عَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تت خطاد الشطان وَم يت خطوات الشطان فإهُ يأمر بالِفحش وَم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ملكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع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 تسليما الصلاه والسلام عليك يا يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا, يا الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى شی نمازی دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدو درود بعد آجانا فریاد ہے کہ وحدہو لا شریک مولا ہر قسم دی بے حیائی اور برائی تو محفوظ فرما کے شیطان دی اتباع اور پیروی تو بچا کے آخرت قبر حشر سامان بنا دی توفی کتا فرماوے اج دے اس خطبہ جمعت المبارک دا عنوان ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو خاص خطاب ہے پوری مخلوق اور پوری قوم نال نہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص ختاب فرمایا ہے مؤمنین دنال لیا نال کہ ایمان والو شان نہ شیتان دلیا اسی مناسبت نال، سورہ نور پارہ اٹھارواں آیت نمبر اکی جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل یہ جڑی سورہ نور شریف ہے اے, جی ہے اے نازلی نازل ہی دے گلا ہوئی مومن تے ایمان آیا عورتوں بے حیائی تو بچان واسطے نادل ہوئیے بے غیرتی توں روکن واسطے نادل ہوئیے بے پردگی توں بچان واسطے نادل ہوئیے پردے دا حکم دین واسطے نادل ہوئیے نفس و شیطان دی پیروی توں روکن واسطے نازل ہوئی سورہ نور شریف بارہ اٹھارہ آیت نمبر اکی مولا سونے نے اعلان فرمایا اگے سنو گے تو پتا لگے گا کہ یہ موضوع عام نہیں ہے عام نہیں ہے اور عام لوگ واسطے بھی نہیں ہے خاص موضوع ہے اور ہے بھی خاص لوگ واسطے بھی. یعنی یہ سمجھو بھائی جنو خطاب خاص آخیا جائے خاص کتاب ایمان والا مولا سونے نے ارشاد فرمایا ہے یا او حل آ منولا تت خطوش تو ایمان والو نہ ایمان والو خاص خطاب ایمان, والے انال اے ایمان والو لاتو شیتان شیطان شیطان دم نہ چلیا جے شیطان دی پیروی نہ کردوں تسان شیطان دی پیروی کی شیتان ددم چل پا مولا فرما پھر فر نال کی بنے گا اگلی گرمائی شا شان پیروی کر بیٹھے جی شیتان دل بیٹھے مولا فرما فرمایا اور جڑا بندہ شیطان کے قدم سے چل پائے جڑے شیتانے قدم سے چل رہے ہیں یا چل پیش مولا پھر بے شک مولا بے شک شیطان بے شک شیطان اپنے قدم سے چلن والوں ایک بے حیائی دا حکم دیا ہے دوسرا برائیاں دا حکم دیا ہے حکم دینا بے حیائی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے خدا اکثر بے حیائی کا لفظ معاشرے معاشرے چ بولیا جا لیکن احاج میں سمجھاو گا جناب ایک وڈی بری بلا لفظ استعمال ہو رہے مانا مان میں جی رہ. حکم دے بے گا یا امرو حکم دے گا دعوت دے گا بلائے گا بے حیائی ولے والے برائیاں ولے کدو جدوں ایمان ایمانا بندہ توجہ کون یار کافر سے ہے بے حیا ہوئی بے حیا وہ تو ہے برا ہے وہ شیتان نے کی ورگ لانا ہے اسے آپ شیطان کا پیو ہے یہ کنو ورگ لانا ہے شیطان نے ایمان والے کیا مطلب ایک نکتا سمجھ آیا مولا فرماؤں کدی دے کہ کلمہ پڑھ بیٹھے آسی بخشے جا گے اور اور کچھ کرن دی لوڑ نہیں ہے کچھ کرن دی ضرورت نہیں ہے اور اج کل دعوی قوم دا یہ ہوئی ہے دعا یہ ہوئی ہے جدو بندہ پچھے جی ہم جی مسلمان ہیں اور من کا لا الا جن پڑھ لیا جنت ہی داخل ہو جائے گا میں ادیش دوبارہ ہوئی پی ہے تو جو ہے من کا نہ آخر میں ہی لائی لا الا فہو دا داخل جنا یعنی ج آخری کلام مردے ویلے کلمہ زبان تے جاری ہو جا تے ادرو روح پرواز ہو جائے ہوں سمجھ لے کہ یہ خاتمہ ایمان تے ہو جائے اور جنت چ داخل ہو جنت چ داخل کہ جو کیتیاں نے, نے انہوں دی سزا پہلے بھگتے گا لیکن جنت ضرور جائے گا جو غفلت رکھا جی اگر تسا ایک قدم بھی شیتان کے قدم رکھ لیا وہ پیر قدم بھی چا لیا ان کرنا ان فور تھے بنا دین برائئی دا د اور بڑیاں بڑی مصیبت آیت پاک کا ترجمہ سنا کے پھر تفسیر کرنا مولا سونا فرماؤں فرمایا دشن مر بل فخشا بندہ شنا فرما فض اللہ علیکم ملکم من احد ابدا آباد کن یزکی من مئی اگر اللہ سونے دی رحمت نہ اللہ سونے دی رحمت نہ کوئی ایک بھی پاک نہیں سی ہو سکتا اے جڑے تسی پاک ہو جانگے اے محض اللہ سونے دی رحمت فضل نہ ہی پاک ہو گے ہو یعنی فرمائی مولا سونے نے فرمایے. فرمایے خبردار اے شیطان خطرناک اتنا جے مولا رحمت نہ فرما فرمائیے تھے کسی ہیک نے بھی پاک نہیں سی ہوسے ہو. ہیک نے بھی متکی نہیں سی بن سکنا کسی نے بھی پرہیزگار نہیں سی بن سکنا یہ جڑے تصویر تک نہیں مولا فرما عبادت نیکیاں تھانو حکم ہے لیکن جدو تی کو گے او صرف اللہ دی رحمت فضل نہ آن وی مولا سونے نے ایمان والوں کتنی وڈی کتنی وڈی تمبھی فرمائی ہے کتنا واقع خبردار فرمائیے اے بڑا دشمن خطرناک دشمن ہویا جے ایک پیروی نہ مولا سونے نے فرمایا فرمایا ختوات شیطال ختواط سوال پیدا آخیا ہے یا مولا سونا اے شیطان دے قدم تے زمین تے لگ یہ سانو نظر ہی نہیں آ شانے چلے, چلے گا سرین فرماؤں نے فرمایا شیطان دے قدم ترا دے شیتان والے کم نہ جے شیطان علی نہ فرمانی نہ کرے جی اوہ اللہ دے حکم دینا فرمانی کر کے لانتی بن گیا تے لانت تا توق پڑ کے پا کے اوہ جنت تا سردار سی تے زلیل و خوار ہو گیا ہے جی میں اوہ سنا فرمانی کیتی ہے تسینا فرمانی نہ کریا جے جیدو اللہ رسول دے حکم آوے اپنیاں جاناں بھی قربان کر دے ویا جے مال وی قربان کر دے ویا جے اپنیاں اولاداں بھی قربان کر سڑیا دلے کام نہ کردمہ چلن کا ماں وہ کام نہ کریا جے وہ پیروی نہ کرے وہتبا نہ کروں اس واسط سے مولا فرما جسا پیر ہے اتبا دِس لگ ہے پھر بھی بنا دلہ رسول <سؤال> کا نا فرمان بھی بنا دین برائیاں بھی پا دور سوبت بھی بہا دا خاتمہ بھی خراب کر دین ہوں ویخ مولا سونے نے بے حیائی تے برائی دا بیان فرمایا ہے بے حیائی اور برائی اور قران دے مانو تو پتہ لگدا ہے کہ مولا سونا جی بے حیائی تے برائی ایک ہی ہے پھر اکو لفظ نال بیان ہوندی مولا نے اکو لفظ نال بیان نہیں فرمائی بے حیائی نو وکھرا بیان فرمایا ہے برائی دا وکھرا بیان فرمایا ہے پتہ لگدا ہے بے حیائی کوئی اور مصیبت ہے برائی کوئی اور مصیبت ہے آ مفسری نے کرام تو یہ بے حیائی کی ہے برائی کی ہے واسطے اسی واسطے, اسے واسطے بزرگ فرما نے فرمایا اللہ قرآن اللہ, دا، اللہ دا قرآن نبی فرمانجنگ رمزاں کی نے حقیقت کی نے ویچ, کی نے، ویچ و نیاز کی نے تھی نہیں سمجھ سکتے اس واسطے مولا سونے نے، جدو قرآن سمجھان واسطے محبوب بھیجے پتہ لگتا ہے لوگ کہیں جی سمجھیں گے عقیدے کی گل سمجھا چاہیے دی قوم کو نا ایمان بچیا محض برادری والے مسلمان رہ گئے ہیں بھئی بھئی بھئی بھئی تقلید نہیں کرنی تقلید میں یار دو گلا تکلید چ یا نماز چورت خاتح کٹ دیا توجو لیں جی فرمائی وقت وقت بار کھڑا ہو کے خود کہیں لے؟ صراط الذین انامت غیر آج. آج کہ نو ہل پی بندہ پوچھے رہے جی حضرت جی کیلے مسئلہ جناب دسل کنالی جی سارے بےزار ہاں ااریاں تنگ آدرت جی ہے کی بلاؤ جی تھی سارا تھی تنگ ہو پھر ہے کی بلاؤ ہم جی سیدھے سے مسلمان ہیں ہم سیدھے سے مسلمان ہیں اص سارے ہیں تو تنگا میں کیا قبلہ ویخ اے رسول کریم نالو زیادہ سیاح بنان دی کوشش پیا کر دے میرے مدنی تاجدار نے فرمایا فرمایا ترہتر فرکے بننے نے کتنے ترہتر فرکے بڑنے لالا ایک کوئی ہول ہے باقی سب تو زخی تر بنک ایسا بھی ہونا جہاں سی ہونا اچھا جی حضرت اور فرما دین ارے تنگ آتا یہ مطلب ہے جنتی پھر کے تنگ ہے تو جو ہے اچھا ادھر کہیں دینا جی ہم سارا تو تنگ ہے نہیں جی نہیں میں تو کیا جہنم میں میرا سایہ نہ جائے گا ادھر دوزخ تو انکار ہے ادھر جنت تو انکار ہے بندہ پوچھے حضرت سی حضرت جی تنت وڑنا نہ دوزخ وڑنا تھی وڑسو کتنے تو جو ہے وہ نہ تسی جنت بننا نہ تو دق بننا وڑو کتنے انتہا ہو گئی ہے بےدینی گمراہی دی خدا دی قسم کر فرمایا ایک وقت نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ وقت مولا نے تیرے کولو یہ دعا منگوانا فرض قرار ہے فات نہ پڑھ نماز فاتح نماز مکمل ہو جائے گی توجہ تو اور سورت فاتح کی ہے کھلوتا رب دار گاہ چاہیے پہ یہ سرا تل مستقیم یا مولا سان سیتی راہ چلا دے <سراث> <سراث> جی فرمایا چلا اچھا <سر> <سر> تے اس قوم کو بند پوچھے اور تقلید دے سیر تے اے ہوئی تے تقلید او جے کسے دے کسی چلنا ہے تے اسے تکلیف کہنے تو وہ جو ہے आ जेडे कह रहे सीधा असी सीधा डायरेक्ट समझा गे खुदा कलामला कोई अंग्रेजी मरदी आवे तो जनाबेली करे समझा नहीं मौला सोने ने कुरान भेजा है नाल मदीने का ताजदार भी भेजा है महबूबा जाओ कलाम मेरा है समझा तुसाए e hey, hey, hey. یہ مطلب ہے رسول تغیر قرآن جی تغیر قرآن سمجھ نہیں ہوں دا. چلنا رسول دے وے تقلید دے وے دے ذہن خراب کرنے واسطے تکلید نہیں تکلید نہیں تکلید نہیں میں آخیا خدا دیا بندے آر ای سچ منہ گے تہے جی اس نماز دن سورت فاتح بھی نہ پڑھی کرو ایسی سچے ہو. ادھر پانچ مولا دی دعا پیچھے چلا دے ادھر کہہ لیں جی ہم غیر مکل لیں ہم سیدھا ڈائریکٹ سمجھیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے خالق دا کلام ہے کسی مخلوق شریق بے مثال ذات صرف اور صرف اللہ د فکیر سمجھے کہ جی اللہ دے پیغام نو بھی سمجھے یا رسول یا رسولوں دے درباریاں سمجھے اتے اگر میاں صاحب علی گل کر دیئے دے بے بےچار ہی ہوگی میاں صاحب سا فرمند نے فرمائیے دی گل آما دی گل او یارو آماجے نہیں مناسبی کرنی خاصاں خاص آما یگ نہیں مناسبی کرنی پکا محمد آگے آگا رکھیا جی نویا مرو بلف شا ملکر مولا فرماؤں جی تسا شیطان د پچھے ڈر پے یہ تھو پہلے بے حجائی کی دعوت دینی ہے جدی بے حجا بن گئے تھانو برائی ہے اے بے حیائی کیے اے کی دعوت آلم کی زبان حضرت اے حضرت اے ابن عمر رضی اللہ ہو عنہ ہو آپ راوی نے آو پراوی نے میرے باغ نبی گزرے جن ایک انساری اپنے پرانو. انساری ایمان والے سن انہوں کا پھرا جا اجے اسلام قبول نہیں سکتا ایک انساری اپنے پھرا ہیا <سؤال> دعوت سی میرے باق نبی صحابی اپنے پرا نو ہیاوت پیا دے ہیا گل میرے باق نبی نے فرمایا ہو ایمان قبول نہیں تجا کی گل پہ سکھاؤنا جیسے کول ایمان, <تصفح> ایمان نہیں جی ان ہزا پلا سمجھ آ سکتی ہے یا شاید کی تو جو دا مطلب ہیا ایمان, دا ہی حیاء ایمان دا ہی دوسری روایت دی دی میرے آکا انامدار نے فرمائی ہے مسند امام احمد بن ہمبل دی حدیث پا کے میرے آکا امامدار فرما نے فرمایا ہیا ہیا الحلیمان ولیمان مینل جنا میرے آمدار نے فرمائی ہے ایمان جنتوں کی مطلب جنت انہوں لبنی ہے جنہوں دے کول ایمان ہونا ہے ایمان انہوں لبنا ہے جہاں کونا میرے آکا نے ایمانیا ایمان کی جل ہیا ایمان کی جڑ جیمان ہوا اتے ہیا گا جتھے ہیا نہیں ہوا اتے ایمان بھی نہیں رہ سکتا اس حدیث پاک کے مانے کے ایک نتا سمجائے نقتا کی سمجھ ہے اور رات کی سمجھ آیا ہے میرے متنی تاجدار نے حکمت کی سمجھ آئی ہے ایمان والا ایمان کا حصہ اے ایمان سمجھو گل آئی ہزار ایمان یہ دونوں بینا نے یہ کٹے رین لے جی جناب والی حیاء تے ایمان نہ ہومان نہیں آمان نہ ہوا نہیں آدیس یہ ہوئی گل بیان کر دیا لیں پتا لگتا ہے جد بندہ بے حجا بن جائے بندہ ایمان دی دولت تو فارے ہو جائے وہ ہوں کچھ سمجھ آئی ہے جے بے حجی ہزار گیا تنا ایمان ہوا بھی یہ گل کت نکلی ہے نہ یہ گل حدیث ہی جو نکلی ہے تے بے حیائی بے حیائی بھی جیڑی مصیبت آفت دا بیان ہوا ہے بیان اللہ دے نے تفسیر سونے محبوب دی زبان نے جی دی ودیش ہے جی دی ودیش ہے اور اسی واسطے ایک قیامت دی نشانی بیان کیتی گئی ہے کہ قربے قیامت دی نشانی جڑی ہے نا قیامت وچوں ایک نشانی یہ بھی ہے بڑھے بے حجا ہو جان گے کی نشانی ہے بڑھے بے حجا ہو جان گے چار میرے آکا جدو قوم دیا اندر ہیا بے حجیہ آ جائے ہزار ختم ہو جاوے سمجھ لے جی کیا قیامت نی آ گئی ڈی وڈی مصیبت ہے اسی لفظ عام استعمال کرنے ہر ہاں。<سؤال> روز استعمال ہونا لفظ لا <سؤال> <لازم سؤال> <بے حیائی دا. سؤال> مانا سمجھ آیا <سؤال> کہ بے حیائی فارغ ہونا پھر <سؤال> <سؤال> سچ سچ فرمایا سونے نبی نے کہ جد قوم دے بڑھڑے بڈے بابے ایمان تو فارغ ہوجوان نسل سے او فارغ ہونا <سؤال> توجہ ہے زخ نالاگ سبحا نہ لو خدا دی قسم کر گیا نا وہ کو دین والیاں چار گلا رہ گئی نے کو دین والی چار گلا رہ گئی نے ایمانلیا گئی آنے جے کوئی ہیا داسا لبا ہے اللہ سونے کے ولییا نال بہ دم لوگ لوگ سوبت کی وجہ سلامت رہی ہے وغیرہ ہیا ماری جانے خدا کی کسم کر گیا نا ہیا اس وقت ہیا لبدی ہزار وہ جدو ہیا نکل جاوے ایمان بھی رخ ست ہو جاگ پھر لاکھ کلم پالی جب تک تیرے اندر ہیا نہیں ہے ایمان نہیں رہ سکتا صرف چند لوگ لبتے باقی اکثریت اکثریت کی اکثریت بئیمانا بےدینا فرمائی موقع آ گیا گل کردے پچی دسمبر اج کیاہن صرف نہیں ایک ہو گئی ہے جن کی کرسمس کرسمس ڈے اچھا عیسائی بولتے نہیں یہ یار یار جی کافر نو بھی کافر کہ تو لے تو پھر ایمان کردا سا پھر اچھوں چاندنی لے کے ڈب نہ مریے پر ساری کو کافر کو بھی کدی بھی کافر بن سکتے ہو تو فرمائی پچی دسمبر کافران عید نیٹ دی دنیا چلے جاؤ عیسائی ہوا نڑنوے مسلمان ہو گے کرسمس ڈے مبارکباد دے میرا دعا جھٹا نکلے تیری جُتی میرا سیر اور اتو نیچری مولبیا نے کیسو اصل ہو گئی حرام دا قدو کیڑا کام حلال دا کرنا توجہ لے فرمائی او جیڑا ہو گئی شیتان کا پیروکار او جیڑا ہو گئی بے حیا او جیڑا ہو گئی بے غیرت او جیڑا بیٹھا ہی برائیاں مرکز ہو فتوا دیا جا سکتا ہے سیدے فتوی دن والے میرے پیر میرے علی وی چلے گئے ہاں جی انہیں کہا جی بے شک اگرچہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے لیکن ہمیں اس تہوار کا ادب کرنا چاہیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کیوں جی آتے جی گیر مسلمان دل نہ دکھے تھرسول چلائی جان تحس دے دل دے جے تی دل آزاری دا خیال رکھے گا نا کہ بلا پھر تمے گا کل قیامت مدنی تاجدار نے تینو منہ کو کوئی نہیں لونا اور دینا چٹا ننگا کفر بالکل بلا و شبہ چٹا ننگا کفر لیکن سکتی قوم کی سمجھو سارے عیسائی بھی ہندو بھی سکھ بھی میں کامدار نے یہ نہیں فرمایا ان المخلوق اخوا مخلوق بھائی بھائیے فرمایا انم مل اخوا نہ فرمائے اے صرف ایمان والے نے جہاں آپس پا تو پتہ لگتا ہے ایمان آپس پرا برا نے کافر ایمان آیا کوئی تعلق نہیں لک نہیں نہیں تیار نہیں ہوندے کیوں شیطان دے پیروکار نے اور شیطان دی پیروی نے ساری اس نسل نیا بنا کے توجہ تو استاد گل سنیا جا مارکا کون امام بخاری دے شا گرد کی عظمت عزمت بخاری شریف دی، نال، لائے ہر کابے کند نا وضو کیتا ہے وضو کر کے دو نفلہ پڑی نے بار گاہر اسالت سوال کرتے سن یا رسول اللہ کیا یہ فرمان تھا صحیح ہے جدو اشارہ ملتا سی پھر لکھتے سن استاد جی. جی. عظیم, عظیم, عظیم, عظیم شاگرد ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک آپ سرکار دا جدو سال مبارک ہویا ہے دنیا تے نیا تع تو, گینے دنیا تو جانتو بعد کچھ عرصہ بعد اپنے خلیفے مولا سونے نے تھوڑے کی معاملہ فرمایا ہے مولا سونے نے تھڈے کی معاملہ فرمایا ہے آ فرما نے باقی مولا نے سارا کچھ ما فرما ہے باقی مولا نے سارا کچھ معاف فرما چاہیے لیکن ایک کام دے اتے میری پکڑ ہوئی یا کچھ مہینے روایت دے مولا سونے نے مینو اپنے سامنے کھڑے ہو سلا دی تیو نہیں سمجھ آئے گا کھڑے ہون دی سلا کی اے جنا لگی مولا سونے نے مینو کھڑے ہون دی سزا دیتی ہے پوچھا کیوں کہ واسطے کیڑا کام ایسا سی آپ نے فرمائی میں دنیا دے اندر ایک بار کافر نو نہیں پائی کافر نئی اتنے تے سارے فلسفے پٹھے ہوئے پائے اس قوم کی تو ساری تانی پٹھی ہوئی ہے فرمائی اچھا یار تجربہ ہے تن بیتا تجربہ ہے اپنا اپنا تجربہ کر لو تھا بےلی ہوا سجن ہو ہوشمن بھی آخو گے نہیں صحیح لفظ نہیں بولیا کی آخو گے دان جی کی دنافے کے بئی ماہ میرے, نال نال میرے دشمن نال اچھا تیری دنیا واسطے تیرا بیلی وے, دشمن نال نہیں चलی اور رب سونے دی یاری واسطے کوئی اصول کوئی نہیں سجن تیرے دشمن بہ سکتا رب بھی فرما جی سجن میرا میرے دشمن بھی نہیں بہت ویم بخاری دی نگاہ بیٹھے نے باغری بولی ہوں اصا تک نہیں کمائی تو اصل تو کی تھی کھ نہیں بھائی وہ کمائیاں کرن والے دو لوگ سن لیکن پھر بھی پکڑ ہوئی گل اس واسطے بزرگ نے مولا سونا غیرت من مولا سونا غیرت ماندے اور بندہ یار بھی بہت یار دے دشمن بھی بہ اے غیرت دے خلاف گل ہے تو فرمائی ہاں جی کر کے لوگ جہ پچی دسمبر ڈے مبارکباد دیں دیں مسلمان ذریعے دیں خط کے ذریعے دے موبائل کے ذریعے دیں زبانی کلامی دے دے وہاں واسطے کھا پیغام چڈ کے جا رہا وا واسطے کھلا پیغام اسلام لا ل کوئی تعلق نہیں مبارک ہو دی لوڑ ہاں جی سان کی لڑ جائے نال بیٹھے دی, نال. کافر دی دشمنی دی بی پورے بیٹھے ہو سڈے بزرگ فرما دے ایک کافر دی دشمنی آلی گال جیڑی ہے نا خدا کی کسم کر کے سو سو سال دے اندر اگر آ کے سکھائیے تو میرے مرشد نے سکھائیے بس یہ کافر دی دشمنی گل اگر سکھائیے سان میرے مرشے دلپال نے سکھائیے ہونیا چ بندہ نہیں نہ ایمان ایمان کم دے اندر رہ گیا ہے تھوڑے لوگ ایمانج قرآن بھی سمجھتے نے رب رحمان نشان بھی سمجھتے اور سڈے بزرگ سان یہ سبق کیوں پڑھایا اس واسطے کہ کافر کی دشمنی تغیر ایمان پورا نہیں ہوتا ایمان پورا نہیں ایمان آد نہیں ایمان آد نہیں آلما کلمہ کل کلمہ لا الہ اے انکار انکار کا دا ہے دا انکار اللہ رسول دشمنوں دا انکار بنکار نفسو شیتان کا انکار انکار پہ لے اکرار قبول ہو جی پہلے انکار کر کے آئی پہلے نفی پھر اس بات بزرگ دے نے جدو نفی تے اس بات رل دمان ایمان دا, دا لا کیے او انکار او ہے نہیں چیزاں دا انکار ہے تو جو ہے نا تا میرا پیر باہو فرما فرمایا اللہ فی اللہ شمبے تھی بوٹھی او الفی اللہ شمبے تھی بوٹھی میرے من بچ مرشد لائی او نفیس بات کا ایک پانی لائی لہٰ ہل لہٰس بات دارا پانی ملیا ہر رکھے ہر جائی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہوں جیوے شالا میرا مرشد بہو جیوے شالا ساڈا مرشد بہو وہ جیوے شالہ ساڈا مرشد باہو باہ چونٹی لائی ہو بن ہے بندے نو کوئی تمیز نہیں ریندا شیتا جدو آیا مر جاوے جو مرضی کی تیا. کوئی پچھنے مر یہ جو مرضی کو پوچھنے والا جدو ہزار ہزار ایمان بھی نکل جانتے جدو ایمان نکل جاوے پیچھے کی رہ جف بر ویخ مولا نے برائی تیا بے حیائی بیان جو فرمایا نا مولا نے دسیا ہر برائی دے ایمان واسطے ایمان نو ساڑھن واسطے ایمان نو ختم واسطے بے حیائی ایک اگے ایمان واسطے ایک اگے بے حیائی ایمان ناڑ واسطے جدو بندے دے ایمان ہووے پھر بے ہو جائے جویں اگ لکڑی کے رکھ دینی ہے بے حیائی ایمان کے رکھ دینی ہے مولا نے فرمایا ایمان آ لے تسا تو نہ جے شیطان دے دچوں کیوں جی تسا ٹر پہ انجہ بنا دینا جدو بے حجہ بن جاؤ گے ایمان کی دولت تو محروم ہو جاؤ گے جدو ایماندید محروم ہو جاؤ گے نہ دنیا جو ہو گے نہ آخرت جو غیر <المدن> گھرتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی قومی فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْنُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا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 وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ